اب میں آپ کو ام سیدہ بنت رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کا نام برا تھا بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا. آپ کے والد خاندان بنو مستلق کے سردار تھے آپ کا پہلا نکاح ان کے قبیلے ہی کے ایک شخص مصافہ بن صفوان سے ہوا تھا مصافہ اور آپ کے والد دونوں سخت دشمن اسلام تھے آپ کے والد حارث نے قریش کے اشارے پر مدینہ طیبہ پر حملے کی تیاریاں شروع کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ حارث بن ابو ذرار نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے بہت سی فوج جمع کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بریدہ رضی اللہ عنہ کو حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا انہوں نے واپس آ کر خبر کی تصدیق کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور جنگ کی تیاری کا حکم دیا چنانچہ پانچ ہجری کو مسلمانوں کی فوج مدینہ سے موریسی کی جانب روانہ ہوئی جو مدینہ سے نو منزل کی مسافت پر واقع ہے مسلمان فوج نے اسی مقام پر قیام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر سے قبل سیدنا زید بن ہارثہ کو اپنا قائم مقام مقرر فرمایا اور ازواج متحرات میں سے سیدہ عائشہ رضی اللہ انہا اور سیدہ ام سلما رضی اللہ انہا کو ساتھ لیا. اسلامی لشکر نے تیز رفتاری کے ساتھ اچانک ان پر حملہ کیا وہ حملے کی تاب نہ لا سکے اور ان کے گیارہ مرد قتل ہوئے جبکہ باقی مرد عورتیں اور بچے گرفتار کر لیے گئے مال اسباب لوٹ لیا گیا دو ہزار اونٹ اور پانچ ہزار بکریاں مال غنیمت میں ہاتھ آئیں چنانچہ انہی قیدیوں میں ہارس بن ابو زرار کی بیٹی برہ بھی تھی بعد میں جن کا نام جو رضی اللہ انہا رکھا گیا مال غنیمت کی تقسیم میں سیدہ جو سیدنا ثابت بن قیس کے حصے میں آئیں جوری کے لیے بحیثیت لونڈی زندگی بسر کرنا مشکل تھا انہوں نے سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ انہوں سے درخواست کی کہ مجھ سے مکاتبت کر لے یعنی فرمایا کیا تمہیں اس سے بہتر چیز کی خواہش نہیں انہوں نے کہا وہ کیا چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری طرف سے میں روپے ادا کر دیتا ہوں اور تم سے نکاح کر لیتا ہوں تو سیدہ جو رضی اللہ عنہ راضی ہو گئی ادھر سیدہ رضی اللہ عنہ کے باپ حارث بن ابو زرار کا شمار عرب میں ہوتا تھا وہ اپنی بیٹی کی گرفتاری سے شدید متاثر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اس نے ارض کیا کہ میں عرب کا ایک سرکردہ آدمی ہوں میرا مقام و مرتبہ اور میری بیٹی کی عزت و آبرو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ کسی کی کنیز بن کر رہے اور اس طرح زلت کی زندگی بسر کریں میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں آپ میری عزت کا احساس کرتے ہوئے میری بیٹی کو آزاد کر دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اپنی بیٹی سے پوچھ لیں میں معاملہ اس کی مرضی پر چھوڑتا ہوں ہارث نے جو رضی اللہ عنہا کے پاس جا کر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ تمہاری مرضی پر چھوڑ دیا ہے اب جو تم کہو گی اسے کر لیا جائے لیکن اتنی بات یاد رکھو کہ ہمیں ذلیل و رسوا نہ کرنا اس پر سیدہ جو رضی اللہ علیہ نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے کو ترجیح دیتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس کو ان کی طرف سے مقاطبت کے رقم نو اوقعہ ادا کر کے شادی کر لی اور حارس جو بیٹی کو چھڑانے کے لیے آیا تھا مسلمان ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوہریہ رضی اللہ عنہ کو آزاد کر کے اپنی زوجیت میں لے لیا جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے بنی مستلق کے قیدیوں کو آزاد کر دیا انہوں نے کہا اب یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی ہیں دار ہیں قید میں نہیں رکھ سکتے اس طرح بنی مستلق کے سو گھرانے آزاد ہوئے ام سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے جو رضی اللہ عنہ سے زیادہ کسی کو اپنی قوم کے حق میں بابرکت نہیں دیکھا جن کی وجہ سے ایک دن میں سو گھرانے آزاد ہوئے ہوں مستدرک حاکم اور ترمیزی کی روایتوں میں ہے کہ سیدہ جو رضی اللہ انہا فرماتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے تین رات پہلے خواب میں دیکھا کہ چاند یسرف سے چلا آ رہا ہے اور وہ میری آغوش میں آ گرا ہے میں نے یہ بات لوگوں کو نہیں بتائی یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جب ہم قیدی بنے تو مجھے اس خواب کی تعبیر نظر آنے لگی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آزاد کر کے اپنی ازواج متحرات میں شامل فرما لیا جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں اس وقت آپ کی عمر 20 سال تھی وفات کے وقت عمر پینسٹھ سال تھی اور آپ نے ربیع الاول پچاس ہجری میں انتقال فرمایا ایک روایت کے مطابق انتقال چھپن ہجری میں ہوا مروان نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقی میں دفن کی گئی آپ صرف چند احادیث کی راوی ہیں اللہ تعالی کی ان پر ہزار ہار رحمتیں ہوں